خدبہ نمبر 68 آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی جب آپ علیہ السلام نے محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کی ذمہ داری حوالے کی اور انہیں قتل کر دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدْ عَرَدْتُ تَوْلِيَةَ مِصْرَهَا شِمَبْنَ عُتْبَةَ وَلَوَلَّيْتُهُ اِيَّاہَا میرا ارادہ تھا کہ مصر کا حاکم ہاشم ابن اتبا کو بناؤ اور اگر انہیں بنا دیتا تو ہرگز میدان کو مخالفین کے لیے خالی نہ چھوڑتے اور انہیں موقع سے فائدہ نہ اٹھانے دیتے لیکن حالات نے ایسا نہ کرنے دیا اس بیان کا مقصد محمد ابن ابی بکر کی مذمت نہیں ہے اس لیے کہ وہ مجھے عزیز تھا اور میرا ہی پرورتا تھا